بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں ہر بان بے حد رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے آئندہ آنے والی تینوں آیتوں میں نیکوں اور گناہگاروں کے ثواب و عقاب کا ذکر آیا ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں گناہوں سے اجتناب کریں اور نیکی اور بھلائی کی راہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سرداران کفر و ضلالت نے اللہ اور اس کی آیتوں کا انکار کیا توحید باری تعالیٰ کے منکر ہوئے اور جھوٹے معبودوں کی عبادت کی اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سازش کو ناکام بنا دیا بلکہ ان کو انہی کی گردنوں کا پھندا بنا دیا اور قیامت کے دن ان کے وہ نیک اعمال بھی رائے ہو جائیں گے جنہیں وہ حالت کفر میں کرتے تھے اور توقع کرتے تھے کہ انہیں ان کا اجر ملے گا اور جو لوگ تمام آسمانی کتابوں پر بالعموم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن پر بالخصوص ایمان لائے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے تمام گزشتہ چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ کی زندگی میں انہیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور خیر کے کاموں کی توفیق دے گا علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اگرچہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں داخل ہے لیکن اس کا ذکر بطور خاص اس کی عظمت شان اجاگر کرنے اور اس بات کی تعلیم دینے کے لیے ہوا ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں ہے اس معنی کی تائید اس کے بعد والے جملے وہ الحق میں ربہم سے ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے یعنی اس کے آ جانے کے بعد اب کسی آسمانی کتاب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی آیت تین میں مذکور فیصلے کی علت بیان کی گئی ہے کہ کافروں کے اعمال اس لیے ضائع ہوئے کہ انہوں نے باطل یعنی شرک باللہ اور دیگر معاصی کا ارتقاب کیا اور مومنوں کے گناہ اس لیے معاف کر دیے گئے اور خیر کی راہ کی طرف ان کی اس لیے رہنمائی کی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے شرک سے دور رہے اور اچھے اعمال کیے دونوں جماعتوں کے حالات امتوں اور قوموں کے لیے ضرب المسل کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی جو کوئی بھی کافر ہوگا اس کے سارے اعمال رائے گا ہو جائیں گے قیامت کے دن اسے ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور جو مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا